فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزک کے آج کے سلسلے میں ایک جنت میں لے جانے والا بہت ہی اہم عمل یعنی نماز کی ادائیگی اس کے بارے میں ہم سنیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے پانچوں وقت کا پکا نمازی بنا دے ماہر رمضان آتا ہے مسجدیں پر رونق ہو جاتی ہیں اور عید کا چاند نظر آتے ہی نمازی رخصت ہو جاتے ہیں افسوس نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو آقل بالغ مرد و عورت ہے اور نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک سنرائز تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالی اس کے لیے سب سے اعلی جنت جنت الفردوس میں محل بنائے گا بعض روایت میں یہ بھی ہے ستر محلات بنائے گا ہر محل میں سونے اور چاندی کے ستر دروازے ہوں گے دیدارے حق کرائے گی بھائیوں نماز یعنی نماز اللہ کا دیدار کروائے گی دیدار حق دکھائے اے بھائیوں نماز دیدارے حق دکھائی گیے بھائیوں نما جنت تمہیں دلائے اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلاگی اے بھائی او جنت میں نرم نرم بچوں کے تخت پر آرام سے سناگی ای بھائی نماز جنت تمہیں دلائے آئیں گی بھائی نماز نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی اعلی عمل ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے انا انزل نہ فی لت القدر, القدر میں قرآن نازل ہوا آئیے سنیے قرآن اس عظیم عبادت کے بارے میں کیا فرماتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئیک هم الوارثون الَّذین فيها خالدون ترجمہ کنزل ایمان اللہ حضرت ان آیات مقدسہ کا ترجمہ فرماتے پارہ اٹھارہ سورہ مینون آیت نمبر ایک دو نو دس گیارہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑ آتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں یہی لوگ واری ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے کتنے عرصے کے لیے ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت تمہیں دلائے گی بھائی او نماز باغی بہیش اب کچھ تمہیں دکھائے گی بھائی او نماز اللہ جرنا من اللہ معنی اسلکل جنت الفردا سا بھی غیر حصہ نماز جنت میں لے جاتی ایک عرابی یعنی عرب کے دیہاتی نبی امی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں فرمایا اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نمازیں ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس عرابی نے عرب کے دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس ساتھ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جانے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا جب وہ عرابی لوٹ کر گیا تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے جنت تمہیں دلائے گیے بھائی او نماز اللہ جنت الفردا اسا بھی بغیر حساب حضرت سینا البادہ بن صامت رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے شہن شاہ مدینہ قرار قلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ عل نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تعالی کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اس کا اللہ ازل کے پاس کوئی عہد نہیں اگر اللہ ازل چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے تو نماز پڑھنے والے کو جنت میں اللہ تعالی اپنے کرم سے داخل فرمائے گا نزید سنیے اور پکے نمازی بن جائیے پکا نمازی کون ہوتا ہے جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے صحت میں بھی بیماری میں بھی گھر میں بھی سفر میں بھی مصروفیت میں بھی فراغت میں بھی پسندیدہ میچ ڈرامہ ڈرامہ پسندیدہ ہوتا ہی نہیں ہے میچ بھی کیا اس کو پسندیدہ کہیں بیسٹ فرینڈ آ گیا مگر نہیں نماز ہے صلاح کی صدایں لگ رہی ہیں نہیں بس میں نے نماز پڑھنی اللہ کے محبوب علی صلاح و اسلام نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا جو پانچ نمازوں کے وضو رکوع سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور رمضان کے روزے رکھے اگر استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے خوش دلی کے ساتھ زکوۃ امانت ادا کرے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت کے ادائیگی سے کیا مراد ہے فرمایا جنابت سے غسل کرنا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا نہیں فرمائی تو ایمان کی حالت میں نماز ادا کرنے والا داخل جنت کیا جائے گا تو جنت کے طلبگار کو کیا چاہیے اس کو یہ چاہیے کہ نماز پڑھے آئیے سنیے فَرَ 29 سوره معارج کی ایت نمبر 34 35 میں ہمارا رب عز وجل کیا فرماتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم والذین هم على صلاتهم محافظون اولئک في جنات مكرمون ترجمہ کنزول ایمان اور وہ جو اپنی نمازوں کی اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا نماز کی حفاظت کرنے والے کو اعزاز دیا جائے گا کہاں جنت میں سبحان اللہ جنت تمہیں دل آئے گی بھائی او نماز عزت کے ساتھ نوری لی ماں اچھے سے ورا سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائی نماز یہاں جنت میں عورتوں کو تو زیورات ملیں گے دنیا میں بھی ان کو اجازت ہے جنت میں مردوں کو بھی زیورات عطا کیے جائیں گے دنیا میں اجازت نہیں ہے اور سبحان اللہ وہ ہاتھوں میں بہت ہی قیمتی زیورات پہنیں گے کہاں تک جہاں تک وضو کرتے تھے سبحان اللہ نماز نماز کی تیاری اتنی عزیمشانی عبادت ہے نماز کی شان کا کیا کہنا ہے عزت کے ساتھ نوری لی اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی بھائی او نماز کوسر کے سلسبل کے شربت پلائے گی تمہیں کھلائے گی بھائیوں نماز کوثر اور سلسبیل جو ہے نا یہ جنت کی نہروں کے نام ہے اللہ حضرت فرماتے نا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارے اکالی سلا تو سلام رحمت کے دریا ہیں اور یہ جی کوثر و سلسبیل جنت کی نہریں تو آپ کی رحمت کی دو بوڈیں تو اللہ تو کوثر و سلسبیل کے شربت ملیں گے انشاء اللہ جنتی پھل ملیں گے کس کو جو اللہ کی رحمت سے ایمان والا ہے نمازیں ادا کرنے والا ہے رحمت کے شام میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گیے بھائی او نماز ٹھنڈی ہوا چلائے گیے بھائی او نماز حورے نگ تمہیں سنائے گی بھائی نماز پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت محشر میں کام آئے گی بھائی نماز بات آزم نماز اللہ سے ملائے گی بھائیوں نماز فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین طے کر لیجئے انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی الحمدللہ للہ امیر سنت دعوت اسلامی کے بانی ہیں امیر ہیں اور مکہ و مدینہ میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں چھبیس رمضان ہو چکی ہیں چھبیس رمضان کو آپ کا یوم ولادت ہے آپ نماز کی اتنی تاکید کرتے ہیں اتنی تاکید کرتے ہیں کہ سرحان اللہ آپ کی ترغیبات پر لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نمازی بن گئے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی میں سوچا کہ بڑی بہن ہے اب اس کو کیسے کہوں کہ نماز پڑھ وہ مدنی محل میں آگئے تھے امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن چوروں کے ان کی شافات یہ رسالہ میں نے اس جگہ رکھ دیا جہاں ہماری بہن فارغ ہو کر بیٹھا کرتی تھی گھر کے کام کاج سے تو باجی نے رسالہ اٹھایا اور پڑھا جب پڑھا تو ایسا کرم ہوا الحمد وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میری باجی نمازی بن گئی کفن چوروں کے ان کی شافات یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ایسے ہے ایسا زبردست رسالہ ہے پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو سدھر جائیں گے نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے عید کے دن بھی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ جب تک دم میں دم, دم ہے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ نمازی کے لیے جنت میں کیسے اعزاز ہیں اللہ اکبر پر نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں حضرت فقیب اللہ سمر کندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فرشتہ جنتی کے پاس آئے گا مختلف قسم کے زیورات لائے گا جیلری لائے گا اب دنیا کے زیورات میں تو چھن چھن ہوتی ہے نا اور جو جنت کے زیورات ہوں گے نا اس سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی تسبیح اسے کہتے ہیں سبحان اللہ جنتی زیور سے سبحان اللہ کی صدایں آئیں گی اور جس کی بنا پر اور بھی خوشی ہوگی اور بھی راحت ہوگی ان نعمتوں پر بندہ مومن اللہ تعالی کے حضور سجدہ کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں دی پھر فرشتے جو نماز فجر نماز ظہر نماز عصر نماز مغرب اور عشاء کے ہتھیے لے کر آئے ہوں گے وہ جنتی کو سلام کریں گے اور اس کو گفٹ پیش کریں گے جب فرشتے یہ گفٹ دے کر فارغ ہوں گے تو بندہ مومن جنتی تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتے کو واپس کرے گا لوٹائے گا یہ دیکھ کر فشتہ مسکرائے گا کہے گا تم اپنے آپ کو بھی دنیا میں گمان کر رہے ہو کہ ہدیہ کھا کر برتن واپس دیا جاتا ہے دنیا میں تو ہدیہ دینے والے کو ان برتنوں کی قلت کی وجہ سے اس کی موتاجی ہوتی تھی جبکہ یہ برتن رب عظیم کی طرف سے ہیں جو غنی ہے عزت والا ہے کرم والا ہے اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی اس کے خزانے فضا نہیں ہوتے فنا نہیں ہوتے اس کی ذات پاک وہ ہے وہ کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتی یہ برتن جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے. کیونکہ تم دنیا میں روزانہ پانچ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اب تم کو اللہ تعالی کی طرف سے جزا کے طور پر روزانہ ڈیلی جنت میں پانچ تحفے ملیں گے اور جو دنیا میں اللہ تعالی کے لیے فرائض و نوافل کی کثرت کرتا تھا تو حق تبارک و تعلی کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان پانچ ہدایا سے زیادہ بھی تحائف عطا کیے جائیں گے یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے پکا نمازی بنا دے اور اپنے کرم سے داخلے جنت فرما دے اوا انی اس الکل جنتل فرد حساب اوا انی اس الوکل اس الوکل جنتل فرد سبھی غیر حساب علاحی جم س کر دے میں, فردوس میں مانگتا ہوں آمین آمین امین, امین بجا ہند نبی جلمی سول علیہ وسلم